رہے دوسروں رکھی دوسروں کے ایبو ہنر پہ نظر پڑی جب اپنے وہ ہنر پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا اس سے بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے خود اپنے اندر غور کرنا بہت ضروری ہے جب تک آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے تب تک معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا معاشرہ کی چیز کا نام ہے صحیح معنوں میں معاشرہ ایک گھر سے شروع ہوتا ہے گھر چند ہو جائیں تو محلے ہوتے ہیں چند محلے ہو جائیں تو شہر ہوتے ہیں چند شہر ہو جائیں ملک ہوتے ہیں چند ملک دنیا ہو جاتی اسی کا نام معاشرہ اب آپ محسوس کریں کہ ایک ہی گھر ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داریاں قبول کر لیں ہر گھر کا ذمہ دار کچھ کچھ ذمہ داری قبول کرے تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے مگر سب سے پہلے آدمی کو اپنی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے اور ساری اصلاحات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی خامیوں پر نگاہ رکھے ہر چیز کا جواب یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے ایک کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ ایک بزرگ جن کی عمر کافی تھی تو ایک حکیم صاحب کے وہاں تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ نگاہ موٹی ہو گئی ہے نظر کم آتا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑھاپے کا آسا ہے انہوں نے کہا چلنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے یہ بھی بڑے میاں بڑھاپے کا اثر ہے کہنے لگے صاحب کمر میں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کہا یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے کا چلتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے کا یہ بھی بُڑھاپے کا اثر ہے تو وہ بہت برہم ہوئے کہنے لگے حکیم صاحب آپ نے اپنی حکمت میں سوائے بڑھاپے کے کچھ سنیں کچھ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے جو بھی بات کہو جو بھی شکایت کرو تو آپ یہی کہتے ہیں کہ صاحب بڑھاپے کا اثر ہے بہت ناراض ہوئے کہنے لگے تم بہت بیوقوف حکیم او تم نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی چیز حکمت میں سیکھی ہی نہیں تو انہوں نے کہا بڑے میاں ناراض مت ہو یہ جو آپ ناراض ہو رہے ہیں مجھ بے قصور پر یہ بھی بڑھاپے ہی کا اثر ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے ان کا جواب ایک ہی تھا کہ واقعی بڑھاپے کا سب تھا ویسے ہی ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے اہم جواب یہی ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں یہ محاسبہ بہت ضروری ہے اور جب آدمی محاسبہ کرتا ہے تو صحیح معنوں میں پھر اب اپنی ذات سے آگے بڑھ کر وہ معاشرے کی تشکیل کی کوشش کرتا ہے اپنے گرد و پیش پہ نگاہ ڈالتا ہے اب اپنے گھر میں وہ غور کرے میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار معاشرے کی تشکیل کے لیے جس کو سمجھتا ہوں وہ ہمارے معاشرے کی خواتین حضرات وہ گھر میں رہنے والی مائیں ماں کا مقام بلا وجہ زیادہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے تین گنا مقام کے برابر ماں کا مقام فرمایا کیوں فرمایا اس لیے کہ ماں کی ذمہ داریاں بھی بہت اہم ہوا کرتی ہیں آپ اگر غور کریں تو بچے کی پرورش سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے ماں کی گود میں ہوتی ہے ماں کے شکم میں ہوتی ہے پھر ماں کے گود میں ہوتی ہے بچے یا بچیاں یہ جوان کہاں ہوتے ہیں اپنے ماں کی صحبت میں ہوتے ہیں ماں کے وقت ز... ماں کے پاس انہیں زیادہ وقت ملتا ہے اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہمارے معاشرے میں آیت ہوتی ہے وہ ایک ماں کو آیت ہوتی ہے اب ماں یہ غور کریں کی وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کس حد تک کامیاب ہے بلا شب آ یہ ذمہ داریاں بہت ام ہیں حضور نبی کریم اور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے یہاں تک ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی تربیت کی لاٹھی اپنے کندھے سے الگ مت رکھو کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھا سے اچھا کھلاؤ اچھا سے اچھا پہناؤ مگر تربیت کے بارے میں کوئی کوتا ہی مت رکھو تربیت کے بارے میں چشم پوشی سے کام مت لو کوئی خامی ہو تو نظر انداز مت کرو نگاہیں بچا کے مت چلے جاؤ بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرو انہیں سمجھاتے رہو انہیں بتاتے رہو جہاں ضرورت سختی کی پیش آئے سختی سے بھی کام لو اور یہ مت کہو اگر یہ کہا جائے کہ صاحب آپ کے صاحب زیادہ بگڑ گئے آپ تربیت نہیں کرتے تو آپ یہ نہ کہ مولانا صاحب ہمارے صاحبزادے بگڑ گئے تو کون سی بڑی بات ہے حضرت نو علیہ السلام تو پیغمبر تھے ان کے صاحبزادے بگڑ گئے تو ہماری بگڑ گئے تو کون سی بڑی بات ہے نہیں, نہیں نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنا سمجھایا تھا ایک دو بار نہیں, نہیں بلکہ ڈوبنے تک سمجھایا اب وہ اپنے فریضے سے دوش ہو گئے بلا شبہ آپ بھی سمجھانے بجھانے کے باوجود اگر آپ کی اولاد یا ہماری اولاد بگڑ گئی تو ہم تو اپنے فریضے سے دوش ہو سکتے ہیں لیکن انتھک کوشش کی ضرورت ہے اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ حضرت نے ابھی فرمایا جن چیزوں سے ہم انہیں روکتے ہیں پہلے خود اس سے روکئے ہمارے یہاں مبارک پور میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ صاحب ان کا لڑکا فلم حال میں تاکیز میں یہاں کیا بولتے ہیں جی ہاں تھیٹر اس میں کیا ہے فلم دیکھنے تو بڑے تحش میں آئے اور اس کے اندر گھس گئے اور لڑکے کو دو چاٹا مار کے باہر نکالا اور خود جا کے بیٹھ کے دیکھنے لگے اب آپ بتائیے اس لڑکے کے اوپر کیا اثر پڑے جس چیز سے آپ نے منع کیا اس کو سزا دی خود ہی وہ کام شروع کر دیا نہیں اس سلسلے میں یہ اشد ضروری ہے کہ آدمی خود پہلے اپنے آپ کو عمل کر کے دکھائے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نمازیں کچھ گھر میں بھی پڑھ لیا گا اگر آپ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو سنتیں گھر میں پڑھ کے جایا کرو یا آنے کے بعد کی فرض کے بعد کی سنتیں یا نفل گھر میں آ کے پڑھ لیا کرو کیوں ارشاد فرمایا اس لیے کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے بچے دیکھیں گے تو نماز کی رغبت پیدا ہوگی آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کی خواہش پیدا ہوگی آپ قرآن مقدس پڑھیں گے تو انہیں قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہوگی اور اگر ہم خود ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے ٹیلی ویژن دیکھیں گے اس پہ فوج تصویریں دیکھیں گے فوج فلمیں دیکھیں گے تو ماں باپ اگر اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو کیوں نہیں ان کی عادت خراب ہوگی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا دل, دل بہلانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں دل کو سکون دینے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو گندی چیزیں دکھائے خود بھی گناہ گار اپنی اولاد کی عادت بھی وہ خراب کرے نبی آخر الزما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دو انہیں نماز پڑھاؤ اور جب دس سال کے ہو جائیں نہ پڑھائیں تو سزا دے کے پڑو سختی کرو آپ اندازہ لگائیں یہاں کتنے دس دس سال کے ایسے بچے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ان سے وضو کرنے کے لیے میں نے کہا تو کہنے لگے وضو کیا ہوتا وضو کیا ہوتا اب آپ بتائیے ہمارے اسلامی گھروں کے بچے مسلمانوں کے بچے انہیں ابھی یہی نہیں پتا ہے وضو کیا ہوتا ہے چلو بھائی طریقہ نہ معلوم ہو الگ بات ہے مگر نام تو ان کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے وضو کیا ہوتا ہے نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے کم سے کم اتنی چیزیں تو نام تو آدمی کو معلوم ہو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو شاید وضو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اپنے ماں باپ کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ یعنی بیوی بی اور شوہر یہ دونوں اذرات جب تک خود اپنے طور پر پاکیزگی اختیار نہ کریں نیک بننے کی کوشش نہ کریں اس وقت تک اولاد کا نیک بننا بڑا مشکل ہے اور سادی علیہ رحمان نے اچھی بات لکھی ہے خراب لوہے سے اچھی تلوار کی امید رکھنا بہت مشکل کام ہے لوہا جب اچھا ہوگا تبھی تو تلوار اچھی بنے گی اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ اب تو ادھر جو ہو رہا ہو رہا مگر آئندہ کی اصلاح تو کم سے کم اتنی ہے کہ آدمی شادی بیاہ بچوں کی بچیوں کی کرے تو دیکھ کے کرے کہ نیک دیندار بچیوں سے شادی کرے بچوں کی اور بچیوں کی شادی دیندار شوہد دینداری پہلے آپ دیکھیں پرہیزگاری پہلے, پہلے آپ دیکھیں پھر اس کی مالداری دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے آدمی مالداری نہ دیکھے مگر پرہیزگاری پہلے دیکھے حدیث شریف میں آیا اے سرکاری شاد فرماتے ہیں تن کہ مر آ لے لمالی آ بلی حسابی آ بلی جمالی آ بلی دینی آ فر عورت سے شادی چار وجہوں سے کی جاتی ہے لمالی آ مالداری دیکھ کر لی جمالی آ خوبصورتی دیکھ کر لہسا بھی اس کا منصب دیکھ کر لے دینی آ اس کی دینداری دیکھ کر سرکار فرماتے اے مسلمانوں تمہیں اگر شادی کرنا ہو تو تم کون سی چیز دیکھ کر شادی کرو گے سنو تم پہلے اس کی مالداری نہ دیکھو پہلے اس کا مرتبہ مت دیکھو پہلے تم اس کا حسن مت دیکھو فصفر و الدین تمہیں دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھو اس کا مذہب دیکھو اس کا عقیدہ دیکھو اس کا دین دیکھو اگر دین تمہارا ہے تو اسی کو ترجیح دو جو شادی کرتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے یہ مشہور ہے کہ مال بیوی کی قسمت سے اور اولاد شوہر کی قسمت سے ملتے ہمارے انجم بھائی ہسر کا بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ ہم اور آپ احتیاط کریں اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اپنے بچوں کے بارے میں کافی توجہ دیں خدا کبھی نہ ایسا کرے کہ ہم لوگ خود بھی بیٹھیں فہش مویا دیکھیں بچوں کو بھی دکھائیں نہیں نہیں بل کی کوشش کریں قرآن مقدس پڑھیں بزرگوں کے واقعات انہیں سنائیں میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی خواتین بھی گزری ہیں اس روئے زمین کے اوپر کہ انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا کہ ہم جب بولیں گے تو قرآن بولیں گے ایسی بھی خاتون تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ ان سے اگر کوئی بات پوچھی گئی تو قرآن کی آیت بھی پڑھ دی اور جواب بھی وہی دے دیا حضرت عبداللہ اللہ واسطی فرماتے ہیں کہ مجھے میدان عرفات میں ایک خاتون ملی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے لگتا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میدان عرفات میں آج میں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے کیوں اکیلی آپ نظر آ رہی تو انہوں نے پڑھا مَن اللہ, فلا مغل فلا اللہ, اللہ جس کو راستہ دکھائے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو بھٹکا دے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہیں میں نے پوچھا کہ کی کیا آپ راستہ بھٹک گئی ہیں تو آپ کو میں پہنچا دوں اپنی سواری پہ سوار کر دوں ارشاد فرماتی ان انتفال من خیر یا اگر آدمی کوئی بھلائی کرے تو اللہ اسے جانتا اے جزا دے گا سفانہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے انہوں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی پھر دوبارہ بھی قرآن کی آیت پڑھی فرماتے ہیں میں نے سواری اپنی اونٹنی بیٹھا دیا ان کو سوار ہونے کے لیے مگر جب وہ بیٹھنے لگیں اونٹنی پر تو قرآن کی تیسری آیت پڑھتی ہیں فل لو مینا قرآن فرماتا ہے کہ مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا میں سوار ہونا چاہتی ہوں تمہاری سواری پر تو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو میرے اوپر تمہاری نگاہ نہ پڑے فرماتے ہیں میں نے نگاہ اپنی نیچی کر لی ہٹ گیا میں اپنی نگاہ پھیر لی میں نے اور اب ان کو میں نے سوار کر لیا اور پوچھنے لگا میں کہ میرے پاس کھانا ہے کیا آپ کھانا کھا سکتی ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا انرحمان سوا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے یہ بھی قرآن کی آیت انہوں نے تلاوت کی کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے اپنا روزہ بتایا فرماتے ہیں میں نے پوچھا خاتون آخر آپ آئیں ہیں کہاں سے ارشاد فرماتی ہیں سبحان الزی اصرا بے ابدی لمل مسجد الحرام الاقسا فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ آنے والی خاتون مسجد اقسا سے آئیں ہیں میں نے پوچھا مسجد اقسا سے انہوں نے سر کلایا ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا کسی لیے آپ تشریف لائی فرماتی ہیں ولی اللہ علّہ سے ہج البئی کی منیستپا سبیلا یعنی اس حایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے آئی ہوں سبحان اللہ یعنی آپ سوچیں کہ انہوں نے قرآن مقدس کی آیت ہی بار بار پڑھی اور فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو لے کے مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور ان, کے ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے اہل و عیال یہاں مکے میں اس وقت ہیں کچھ بیٹے آپ کے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا وکلم موسا تک لیما ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ایک بیٹے کا نام موسا ہے اور دوسری آیت پڑھی انہوں نے جس میں حضرت ابراہیم کا نام لیا و تقدا ابراہیم اللہ نے ابراہیم کو رسول بنایا اور پھر تیسری آیت پڑی وہ آتیین داؤدہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ایک بیٹے کا نام موسا ہے دوسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے تیسرے بیٹے کا نام داؤد ہے آپ اندازہ لگائیں یہ ایسی خاتون کہ قرآن مقدس ہر ہر جواب میں وہ بول رہی ہیں کیوں وہ بول رہی ہیں صرف انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا اس کا معنی بھی وہ سمجھتی تھیں اس کی تفسیر بھی وہ سمجھتی تھیں اور بڑی پابندی سے وہ عمل ایسا کرتی تھیں اتنا سمجھتی تھیں کہ بلا تکلف وہ بولتی تھیں ہم لوگ تو اس کو نقل نہیں کر پاتے ہیں ایسی بھی خواتین گزری ہیں اس لیے یہ نق آ جائے کہ آج ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے بڑی نعمتوں سے نوازا آئے رہنے کا شاہانہ انتظام کھانے کا شاہانہ انتظام اچھی شاندار گاڑیوں کا انتظام آپ سوچیں ادرت سید اپنا فاطمت زہرا ربی اللہ تعالیٰ کا کیا آل آ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب وہ ادرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وہاں تشریف لے گئی تو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے مگر کوئی شکوا انہوں نے نہیں کیا پانی ان کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا جب سناٹا تاری ہو جاتا رات کا سناٹا تاری ہوتا لوگ سو جاتے تو نبیہ خرجما صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی پردے کے اہتمام کے ساتھ پانی لاتی خود ہی پانی کا اہتمام خود ہی آٹے کا انتظام کھانے کا انتظام اور سونے کے لیے اس طرح کوئی عیش و عشرت والا بستر بھی نہیں ہے مگر وہ گدے ہیں جس میں کھجوروں کی چھالیں بھری ہوئی ہیں مگر معلوم ہے روایتوں میں آتا ہے پکانا تقرل قرآن بل لسان و طب کی بلو حضرت فاطمت الزرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چکی چلاتی رہتی اور زبان سے قرآن مقدس پڑھتی رہتی آنکھوں سے زاروں قطار خوف خدا سے رویا کرتی یہ شانتی ادرت فاطمت رضی اللہ تعالی عن کی آج بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کی خواتین اتنے عائش و آرام میں رہ کر اپنے تاریخ اسلام کی ان خواتین کو یاد کریں کہ انہوں نے ایسی پریشانیوں میں بھی پردے کا اہتمام کیا ایسی پریشانیوں میں بھی اپنی عزت و آبرو کا انتظام کیا اپنی حفاظت کا انتظام کیا اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ جب تک شوہر اور بیوی کا تعاون نہ ہو تب تک گھر کا معاشرہ پاکیزہ نہیں ہوتا ہے بلا شبہ ایک آدمی کے چاہنے سے ہوتا بھی نہیں ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے بالخصوص ایسے ماحول میں کہ ہم لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں جیسی شوہر کی بد ہوتی ہے اس کا اثر بیوی پہ پڑتا میں نے تو تاریخ اسلام کے واقع میں یہاں تک پڑھا کہ ایک شخص سونے کا کاروبار کرتا تھا جس کے گھر ایک پانی لانے والا تیس سال سے پانی لاتا تھا بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ پانی لاتا اور تیس سال سے وہ پانی لاتا مگر کبھی اس کی بیوی کو اس نے دیکھا نہیں کہ میرے مالک کی بیوی کیسی ایک دن اتفاق سے پانی لایا رکھا اور وہ خاتون فرماتی ہیں کہ پانی اس نے رکھا اور رکھنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا میں نے جلدی سے اسے چھڑایا اور دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا بہت روئی میں نے توبہ کیا ہے مولا میں نے کون سا گناہ کیا ہے وہ شخص چلا گیا اور جب شام کو میرا شوہر آیا تو اس نے مجھے مغموم دیکھا اور اس نے اپنی داستان خود ہی سنائی اس نے کہا کہ آج میری دکان پہ سونے کی ایک خاتون آئی اور جب میں ان کی کلائی میں کنگن پہنا لگا اور اس کی کلائی میں نے پکڑی تو میری نیت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو گئی میں نے اس کی کلائی اپنی طرف پکڑ کے کھینچا مگر اس اللہ کی بندی نے مجھے چھٹکارا اور وہ مجھے برا کہتی ہوئی رخصت ہو گئی میں نے بہت توبہ کیا بیوی نے کہا بات سمجھ میں آ گئی آپ نے وہاں جاتی کی تو اس کا اثر میرے اوپر پڑا آپ کو نہیں معلوم کی جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے میرے اوپر پیش آیا صبح کو وہ پانی لینے والا پانی دینے والا آیا بڑا شرمندہ ہو کر اس نے معافی مانگی بڑا شرمندہ ہوا اس خاتون نے کہا تیرا قصور کم ہے تیرے قصور سے کہیں زیادہ میرے شوہر کا قصور ہے میرا شوہر اگر قصور نہ کرتا تو تمہیں یہ جرات نہ ہوتی اس سے اندازہ لگا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنے دلوں کی حفاظت کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو باقیزہ رکھیں ایک دوسرے کا تعاون کریں بچوں کی اصلاح کریں اللہ تبارک ہم سب کو اس کی عطا فرمائے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا تعالیٰ جس جن کو تو نے اولاد سے نوازا اے پروردگار دگار تو ان کی اولاد کو صالح اپنا بھی فرما بردار بنا ان کے والدین کا بھی فرما بردار بنا اور جن لوگوں کو تو نے اولاد کی دولت نہیں دی اے پروردگار آج کی اس مجلس میں دعا کرتے اے رب تعالی انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما آج کی اس مجلس میں ہمارے جو بھی احباب تشریف لائے موقع نکالا پروردگار تو ان کو دنیا آخرت کی جزائے خیر عطا فرما اور شرکت کو قبول فرما لے ہمارے جن احباب نے اس کا انتظام کیا اور وہ ماہانہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے پروردگار ان کے ایمان میں عمل میں عمر میں صحت میں رزق میں بے پناہ مرکت عطا فرما جزائے خیر عطا فرما واخر و داوانا انی الحمد للہ ارب العالمین حضرت